اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اعطينا ابراهيم رشته من قبل وكنا به عالمين اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم انتم واباؤكم في غلال مبين قالوا وجد تنابال حق هم انتم من اللاعبين قال بربكم بر رب السماوات والارض الذي فطرهم وانا على ذلك من الشاهدين وضل الله العكيدن اصناما بعد ان تولوا مدبرين فجعَم بذااز إلاا قباً لم لاعلمهُم إليه يرجعول قالوا من فَعَلَها ذا بِ عليههدِنا إن لم نَظوال ظالميد قالوا سمععنا فن يزكُرهم يقالوا له إبراهيم قالوا ف بهه على أعجُ الناس لام يشحذون. قالوا ا انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسالوهم ان كانوا يرتقون فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمتم ما هؤلاء ينتقون دون دون دون دون سلام ابراہیم ابراہیم اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ عطا کی تھی اور ہم ان کو جانتے تھے جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم کو کہا کہ کیا تم ان بتوں کے ارد گرد اتکاف کرتے رہتے ہو قوم نے کہا ہم نے ان بتوں کی عبادت اور اعتکاف کرتے ہوئے اپنے آبا وجود کو اس طرح پایا ہے اس لیے ہم بھی بتوں کی بات کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقت کم تم ہم تم اور تمہارے ابا وجود گم رہا ہے کہنے لگے تم ہمیں سچی سچی باتیں کرتا ہے ہمارے ساتھ مزاق کر رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا مذاق میں حقیقت کہہ رہا ہوں تمہارا رب وہ ہے اور ہمارا جو زمین و آسمان رب ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور میں اس پر گواہ ہوں مدبرین اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی کاروائی کروں گا جب تم مڑ کے آؤ گے تو پتا چلے گا بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بتوں کو مگر ان میں سے بڑے کو چھوڑ دیا کہ ہو سکتا ہے واپس آ کر یہ اپنے بڑے بت کی طرف رجوع کریں کہ یہ کیا ہوا واپس آ گئے لگے کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے بڑا ظالم ہے پھر خود ہی کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان سنا ہے یز کربراہیم جو نوجوان ان بتوں کی باتیں کرتا رہتا تھا کہ یہ کچھ نہیں کرتے اس کا نام ابراہیم ہے کہنے لگے اس کو لوگوں کے سامنے لے کے آؤ لال یہ تاکہ لوگ سارے اس لڑکے سارے کو دیکھ دیکھ لیں لے ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو انت کیا کھڑا ہوا ہے اس سے آپ پوچھ لو اگر بولتا ہے تو وہ اپنے دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ یہ شخص بڑا ظالم ہے سو نیچے کیے کچھ ذرہ برابر بھی تمہارے نقصان کے مالک نہیں ہے تمہارے لیے ہلاکت ہے کن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو کیا تم سمجھتے نہیں ہو بارہال پروگرام بنایا اور سب نے کہا کہ اس شخص کو جلا دو آج میں اس لیے کہ اس نے ہمارے بت توڑ کر ہمارے دل جلائے ہیں لہٰذا ہم اس کو جلاتے ہیں ون سرو ان تو سارے لوگ تم اپنے مابودوں کی مدد کرو اور اس طرح لکڑیاں جمع کرو لکڑیاں جمع کی گئیں ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالا گیا تو ہم نے آپ کو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کو حکم دیا بردن و سلامت ٹھنڈی ہو بہت زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگنے لگے سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جاؤ ہمارے ابراہیم پر انہوں نے کچھ پر اگرام تھے ہمارے خلیل کے بارے میں لیکن ہم نے ان کے سارے کے ساری تردیب کو خسارے میں ڈال دیا ہے گزشتہ سبق میں بات ہو رہی تھی کہ یہ قرآن مجید نصیحت کی کتاب ہے جس کو ہم نے اپنے پیغمبر کے اوپر نازل کیا ہے لیکن لوگ انکار کر رہے ہیں نہیں مان اسی طریقے کی بات کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نصیحت کرنے والے پیغمبروں میں سے ہیں اور آخری شریعت کی ملت بھی ملت ابراہیمی ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے پہلے سمجھ اتا کی اس سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے بعد والے پیغمبر جو آئے ان سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دعوت توحید کی صلاحیت اتا کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ وَلَقَدْ عَتَيْنَا عِبْرَاہِمَ رُشْدَهُ من قبل۔ یعنی نبوت سے پہلے ہی ابراہیم علیہ السلام کو توحید کی سمجھ تھی باوجود اس کے کہ وہ بت گر والد کے گھر میں پیدا ہوئے اور بت شکن بن گئے اللہ کی بات اللہ کا نظام ہے نا جی جس طریقے سے اللہ مدد دینا چاہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے کہ وہ بت بناتا ہے والد پھر وہ بیچتا ہے اور نمرود کا خاص بندہ ہے اسی گھرانے میں ایک شخص اللہ پاک نے انہی کی رہبری کے لیے پیدا کر دیا لوگ جی ماحول جی آج کل کیا کریں کچھ کر نہیں سکتے ہوئی سلام اور یہ کوئی انسان کی اپنی بے है ہے جس کو سادے الفاظ میں کہ مداحمت فکرین کی کوئی قدروں کی جیسے چل رہا ہے جی ہو رہا جی ٹھیک ہے جی اس طرح نہیں اپنی جیسا بھی ہو انسان لیکن بات صاف ستھری کی دو باتوں میں لوگوں کے اندر خلط ملت پیدا ہو جاتی ہے کیا ایک یہ بات ہے کہ حق بات کرنی چاہیے لڑائی نہیں کرنی چاہیے حق بات چھپانی نہیں چاہیے عباس کہتے نا جی کیا فائدہ جی لڑائی ہو جائے گی نہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حق بات ہی نہیں کرنا حق بات کرنا اپنی جگہ پر ضروری ہے اور لڑائی سے بچنا بھی ضروری ہے لہذا الفاظ ادب والے چنے چنے اور ہمدردی کے ساتھ بات کریں لڑائی نہیں ہوگی اور آپ نے حق بات بھی کہہ دی ہے یہ مطلب نہیں کہ لڑائی ہوتی ہے تو حق بات ہی نہیں کرنی چاہیے یہ مداحمت صدی ہے حق بات کہنی ہے حق طریقے سے کہنی ہے حق نیت سے کہنی ہے آگے فیصلہ اللہ کے حوالے ہے اب دیکھو رحیم علیہ السلام کے والد جب پورا گھرانہ خود اور پوری حکومت فوج پولیس ساری ہی مخالف ہے تو بندہ یہ فوجی کیا کر سکتا ہے جی خیر جی پھر ہونے دو نہیں ایسی بات نہیں ہے آپ اپنی طرف سے اللہ سے مانگیں دو رکار نفل پڑے اللہ سے ہمت توفیق صلاحیت مانگیں پھر اس کے بعد پیار کے انداز میں بات کریں لڑائی نہیں ہوگی اور حق بات بھی کرنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے والد اپنے والد اور کون کو کہ کیا ان بچوں کے ارد گرد اعتکاف کرتے رہتے ہو پھرتے رہتے ہو وہ نے کیا جواب دیا جو ہمیشہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایسی اپنے اباؤ وجود کو پایا ہے تو ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں یہ انسان اس طرح نہیں پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اللہ نے کتاب بھیجی ہے نورانی پیگمبر نورانی تعلیمات بھیجی ہیں ایسی کیا بات ہے جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے آخرت میں میدان حشر میں یہ کوئی عذر نہیں ہے اور ساری چیزیں تو سمجھ لی تھی کہ مہنگے سے مہنگے کپڑا سمجھ لیا تھا گلامد کا اچھا ہوتا ہے فلانا اچھا ہوتا ہے الرم کا اچھا ہوتا ہے اور نکری کا کپڑا بھی نہیں دیتے تھے ہر چیز میں سمجھ تمہاری کام کرتی تھی اور دین کے سمجھ میں جیسے لوگ کر رہے ہیں ہم تو ویسے ہی کر رہے تھے دین بنے رہے اور باقی رہے چیزوں میں تو ہوشیار بنتے رہے یہ آفر نہیں ہے آخر اپنے ایسی بھرتی لوگ تھے تو ہم بھی ایسی کرتے رہے سمجھنے کے لیے ضروری ہے تھوڑی سی محنت کریں اور اس کے بعد اللہ کی بات ہم اپنے اباؤ وجودات کو اس طریقے سے دیکھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اور تمہارے اباؤ وجود گمراہ تھے وہ کون سی دلیل اور حجت کے طور پر پیش کرتے ہو وہ کہنے لگے آگے سے ہم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں تو سچی سچی باتیں کر رہے ہیں یعنی انہیں تعجب ہوا کہ ہمارے بوتوں کے خلاف بات ہو رہی ہے انہوں نے کہا بھائی اللہ اللہ رب العزت ہے جو زمین و آسمان جس نے پیدا کیے اور میں تمہارے بوتوں کا کام کروں گا بتا بھی دیا پھر بھی دی نہیں سمجھے بارہ لیک میلے کے لیے گئے وہ پیچھے ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سارے توڑ دیے اور بڑے بہی رکھا خداڑی رکھ دی کہ اگر واپس آتی کیا؟ کیا؟ کرتے کیا ہیں اس سے پوچھتے ہیں ناراض ہوتے ہیں یا کچھ ایسی کرتے ہیں منظر دیکھنا تھا آپ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جاؤ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے ان میں سے بڑے किया کیا ایک فرضی بات کی ہے تمہیں کو سمجھانے کے لیے کی ہے چنانچہ وہ آپس میں دل دل, دل کے اندر سوچنے لگے, سوچنے لگے سوچنے کہنے لگے تم ابراہیم بڑے ظالم ہو یہ نہیں بولتے یہ بولتے نہیں ہیں ہم اس سے کیسے پوچھیں تم نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام یہی تو چاہتے تھے کہ وہ اپنے طرف سے یہ بات کہیں اور انہوں نے کہا فتا بدون اللہ مالا فتح بدھ نظر تم کن کی عبادت کرتے ہو نف نقصان کے مالک نہیں ہے نفی نقصان کا جو مالک ہوتا ہے اس کی بات کرنی چاہیے یہاں سے در سے توہی شروع ہوا تمہارے لیے ناس ہے ہلاکت ہے لفظ اس مقام پہ بولا جاتا, بولا جاتا بولا ہے کہ جاتا جہاں, جاتا جاتا جہاں پہ بدبو محسوس ہو یعنی ایسی گفتگو ہو ایسی کوئی بدبوس ہو ایسی, ایسی کہا جاتا ہے تمہارے لیے ہلاکت ہے تم کیونکہ اللہ کے بات کرتے ہو اللہ کے لاہ بات کرتے ہو بہرحال انہوں نے پروگرام بنایا کہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو جلایا ہے تھوڑا ہے دل جلائے ہمارے سارے لوگ لکڑیاں جمع کرو ان کو جلاتے ہیں ایک علاقہ احاطہ ڈالیں گے غریب عورتیں چرخا کا کر پیسے جمع کر کے لکڑیاں خرید کے ڈالتی تھی بہرحال آگ لگانا شروع کی اور اس میں جناب نبی دو مرتبہ سر لگا کے مارا ہے تو تھوڑی نیکیاں ملیں گی یہ بری چیز ہے اس نے نمرود کا ساتھ دیا اور آگ بڑکانے کے لیے پھونک مار دی رہی چبکلی اور اسے ایک بڑی چیز ہوتی ہے گاڑی اللہ علام کے سوال میں نے چڑیا کے بارے میں لکھا ہے بال میں میدپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ پانی لے کے جا رہی تھی تو رشتوں نے کہا کیا کرتی ہو تم پانی لے کے کدھر جاتے ہوا آپ کے پانی سے آگ بک جائے گی آگے آتش انگور پیار نہیں بجے گی لیکن ابراہیم علیہ السلام کے رضاکاروں میں اپنا نام لکھوانے جا رہی تو بات یہ ہے دوستو جتنے انسان سے جتنی توفیق ہو اچھی کام کی تعید کرنی چاہیے برائی سے روکنا یہ جانور مخلوق یہ چیز سمجھتے ہیں بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ کو پروگرام کے ساتھ آگ میں ڈال دیا اللہ پاک نے حکم دیا آگ کو ٹھنڈی ہو جاؤ لیکن زیادہ ٹھنڈی بھی نہیں ہمارے خلیل کو ٹھنڈ نہ لگ جائے درمیانی کیفیت موسم بہار بن جاؤ علماء تفسیر لکھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جتنی آگ تھی اللہ نے جب حکم دیا تو وہ ساری آگ کی تاثیر ختم ہو گئی تھی باقی بات کل کریں گے